الله أشهد أن محمد نحبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تخاتي ولا تموتن إلا وأنهم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خرقكم من نفس واحدة وخرك منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءدون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا سبيدا يسلح لكم أعمالكم ويغسر لكم ذنوبكم ومن يبعي الله ورسوله فقد خاف فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله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 بزرگاندین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یہ سورت ان کی ایک مشہور آیت نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اسلامی آداب معاشرتی زندگی کے کچھ احکام اور آداب بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآنی آداب اور حکام اور نبی عہی صد کی جہمی شریعت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق مسیح فرمائے اسلام میں ایک مومن کی جان اور مال کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کل المسلم عل مسلم حرام کل المسلم عل مسلم حرام دم ہو ارد ہُو و مالح او کماتعہ سراسام مسلمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر حرام کرار دے رکھا ہے یہاں تک کیا فرماتے ہیں دم ہو مال و اردح یعنی ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اللہ نے حرام کرا دے دیا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا خون کرے اور اسے قتل کرے وہ ہو اسی طرح سے اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں پر اپنے دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں کا مال بھی حرام کرا دے رکھا ہے جھوٹ بول کر کے گتب کر کے شریب دے کر کے کسی بھی صورت سے مسلمان بھائی کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے صرف یہ کہ اللہ مومن اگر آپ کو اجازت دے دے آپ اس کے ساتھ یا کاروبار کریں یا دفت اور تحفہ آپ کو دے دے تبھی مومن کا مال آپ کے لیے حلال ہے آپ اپنے مرضی سے چاہے مومن کا مال استعمال کرنا اللہ تعالی نے اس کو حرام کرا دیا ہے پھر آپ نے فرمایا وکیل جو خاص طور سے آج خطبے کا موضوع ہے اور جس کا ہم لوگ خ... خیال نہیں رکھتے جان کا خیال رکھتے ہیں مال کا خیال رکھتے ہیں لیکن تیسری چیز جو ہے اللہ نظر فرماتے ہیں وہ یہ ہر مسلمان پر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی توہین کرنا اللہ نے حرام کرا دے دیا ہے ہر مسلمان پر فرد ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرے احترام کرے توفیر و تعلیم کریں اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر دا... آ... عزت پر ڈکیتی نہ ڈالیں اور اپنے مسلمان بھائی کو بے عزت نہ کریں اس کی توہین نہ کریں اس کی انسد نہ کریں المسلمار مسلم حرام دبو ہو و ہو و ہو بلکہ اس حدیث میں اس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جس طرح سے ایک مسلمان بھائی کا تمہارے اوپر مان حرام ہے اس کی جان حرام ہے ایسے ہی اس کی توہین کرنا بھی تمہارے روپے حرام ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن بھائیوں کی عزت کرنے کے توسی رکھتے فرمائے مومن بھائیوں کا احترام اور ان کی عزت یہ اسلامی واجبات میں سے ہیں اسی موضوع پر آج کا خطبہ ہے خاص طور سے ہم مسلمان بھائیوں کی توہین اور عزت قیمت کر کے چگنی کر کے شخوا شکایت کر کے گالی قروج دے کر کے کرتے ہیں یہ تاریخی تو پوری ہے ہی ہیں ایک بہت بڑی مسلمان بھائی کی توہین یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق بدگمانی قائم کریں مسلمان بھائیوں کے متعلق کوئی بدگمانی قائم کرے اور اس کی بدگمانی کو بنیاد بنا کر کے لوگوں سے اس کی شکایت کرتے سنیں کہ فلاں کے اندر یہ ہے فلاں کے اندر یہ ہے فلاں کے, کے اندر یہ ہے میرے بھائی بدگمانی اس سے مسلمان بھائی کی توہین ہوتی ہے اس کی عزت چاہتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بدگمانی کرنا ہمارے اوپر حرام کرار دے دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا جو اجالدین عاموستنبو کفیر اور امیر فن اے مومنو بہت زیادہ اپنے بھائیوں کے متعلق گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ یا اجالدین عام تنبو کفیر اور میرا فن اے موم مسلمانوں مومنوں اپنے بھائیوں کے متعلق بہت زیادہ گمان اور بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ نبا فن اسم بہت سارے گناہ جو ہوتے ہیں وہ گناہ گناہ کا باعث بن جاتے ہیں خراب سینوں کا باعث بن جاتے ہیں ولاق ولا تسو ولا اسی طرح سے اپنے بھائیوں کی جاسوسی بھی نہ کرو امر ولاق تب بادھا اگر اپنے بھائیوں کی قیمت بھی نہ کرو تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آج کے اندر بیان کیا نمبر ایک بدگوانی سے بچو اپنے بھائیوں کے مطابق کوئی جھوٹا گمان نہ کرو نمبر دو عیبت نہ کرو نمبر تین ان کی جاسوسی نہ کرتے رہو رسول حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ تحریر سے امام بخاری اور مسلم رہے اللہ نقل کرتے ہیں نبی رہا شراث سرمایا بن قبور حدیث اے مسلمانو ام وق سس و ولا تنا پسو ورا تبا گدو ورا تبا کدا برو ورا طا سدھو ابادہ او کما تارا حصہ سان اس حدیث میں کئی ہدایات آپ کی تھی سب سے کئی چیز آپ نے مسلمانوں یہ فن افن افزب الحدیث بہت زیادہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ بدگمانی سے بچاؤ احتیاط کرو بھائیوں کے مطابق بدگمانی نہیں قائم کرو فن افن اقدب الحدیث چونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹ بات ہوا کرتی ہے جھوٹ سے بچو اور جھوٹ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے مطابق بدگمانی نہ کرو بسمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ ورا تجس اور خبردار ان کی جاسوسی نہ کرو ان کے ایپ کو نہیں ڈھونڈو ان کے ایپ کے پیچھے نہ پڑو کون مسلمان کیا کر رہا ہے تجسس میں نہ پڑو ورا تحس اور تحسس بھی نہ کرو تحسس کہتے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی اگر وہ کسی سے بات کر رہا ہے فرائی ملے گا کہ گفتگو کر رہا ہے تو چپ کے کان لگا کر کے سننے کی کوشش نہ کرو یہ بھی تمہارے اوپر اللہ تعالی نے خراب کرا کے رکھا ہے ورا تنا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو ایک دوسرے کو دنیادی معاملات میں پیچھے کرنے کی کوشش نہ کرو وا سہاسدو خبردار آپس میں تم حسد نہ کیا کرو ورا سا سدو ورا سبا آپس میں ایک دوسرے سے دوست اور پرتنا رکھو والا تک بڑا تکا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کے منہ مو موڑ کر کے کنارے نہ ہو جایا کرو بلکہ جب بھی مسلمان بھائی سامنے آئے تو سلام کر کے پہلے پوچھ کر کے آگے بڑھو آخری چیز آپ نے ساتھ نوایا وکول اللہ اے مسلمانوں اللہ کے منڈو کو خمانا اے اللہ سے بن تو تم میں اپنے بھائی بھائی بن جاؤ اور بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارو تو میرے بھائی اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بدقمانی کو نبی رہسرا صاحب نے اس حدیث نے بدقمانی کو سب سے بدترین جھوٹ قرار دیا, دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات میں بدکمانی کرنے سے ہمیں مرا کیا ہے اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ بدکماری قائم کر لینے کے بعد آپ بھائی کی توہین کرتے ہیں اپنے بھائی کی بے عزتی کر اپنے بھائی کو بے عزت کرتے ہیں اور اس کی انسل کرتے ہیں اسی لیے بدقمانی سے نبی الحفاف نام نے آپ کو منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات میں مختلف انداز سے اس کی مذمت بیان کیا ہے قرآن پاک میں قرآن پاک میں یاد رکھو اپنے مسلمان بھائیوں کے مطابق اچھا کمار کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کے مطابق ہمیشہ اچ, اچھی سوچ اور اچھا خیال رکھنا یہ ایمان کا تقاضہ قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد بناتے ہیں سورے کے نور کی آیت نمبر بارہ ہے لولا اس طے تمہل من خیرا و کالو سا نا گاڑو اس پور کدی ہے اس کم بھی انہ ہیں سورے نور کی آیت نمبر بارہ کی مہ منو لولا اسٹمے تمہل منور نمل مک مینا تمہیں انب سے و کالو ہاگا اس کم جو ہی مسلمانوں نے ایسا کیا حضرت عائشہ صدی تھا رضی اللہ عنہ جب منافقوں نے منابام لگایا وہ تران تناشی کیا اور خاص تک اتنا لمبا سفر کر کے عائشہ کو تنہائی میں لے کر کے آیا ہے دونوں کی عزت محفوظ رہی عائشہ ضرور حرام کاری روپنا جب یہ بات پھیلی تو بہت سارے مناسبوں نے یہ بات پھیلائی تو بہت سارے بھولے بھالے مسلمان بھی اس پر میں آ گئے اس موقع پر حضرت ابو ایوب الصاری رضی اللہ تعالیٰ ہو جو بڑے صحابی ہیں ان کے متعلق آتا ہے جب بہت افواہ پھیلی کہ حضرت عائشہ نے حرام کام کیا ہے اور حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے منافقت اپنی سازش میں کامیاب ہو رہے تھے اور ساتھ کو عام پھیلا رہے تھے عورتوں میں ساتھ پھیل گئی حضرت آئے حضرت ابو ایوب ارم ساری اللہ ہو نو کہیں گھر میں باہر گئے تھے گھر میں آئے تو ان کی دیدی ام ایوب کہتے ہیں یا ابا ایوب اے ابو ایوب اثمیت سی یقور اللہ کو کھی آئے سب ارے ابو ایوب آپ آب نے سنا کہ آشا کے مطابق لوگ کیا کیا باتیں بیان کر رہے ہیں اللہ کا ابو ایوب کہتے ہیں ہاں سمیت فریند ہو کبھی ہم نے سنا ع شرط اللہ تعالیٰ کے متعلق اس قسم کی بکواس لوگ کر رہے ہیں لیکن اے امر ایوب یاد رکھو میں کہتا ہوں وہ بات چھوتی ہے حضرت امر ایوب کہتی ہیں وہ کہتے چھوٹی ہے حضرت ابو ایوب علیہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اے امر ایوب اپنی بیوی سے کہتے ہیں بتاؤ کیا تم کسی مرد کے ساتھ اگر کسی مجبوری کے بینامر بر فراہم کسی مرد کے ساتھ اتنا لمبا اگر سفر کر کے آتی تو کیا تم یہ غلط امر کر سکتی تھی تم اپنی عزت بتا سکتی تھی امر ایوب نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی عزت کی موقع کی حفاظت کرتی میں کبھی اپنی عزت کو غوا، نہیں گواتی ادے ابو ایب الاری رض اللہ تارانو کہتے ہیں اے ارے ایوب ایو، یاد رکھو اگر تم نہیں برائی کر سکتی ہے ایسے سفر میں تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور سب اس کے نا گنا بہتر اور اچھی ہے سوچو <تصف> <تصف> یہ بڑی عبرت اور نصیحت کی داستان ہے اللہ غلمی نے قرآن پاک اسی واقعے کا تذکرہ کیا آج ہمارے سامنے کسی مسلمان بھائی کی اس کے متعلق کوئی غلط بیانی کی جائے اور کوئی اس کی قیمت و شنگلی یا پدمانی کے بغیر اس کے متعلق کوئی پورا اس کی طرف منسوخ کرے تو ہمارا یہی کردار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہی مومنوں کا شیوا اور طریقہ رہا ہے حضرت ابو کہتے ہیں ارے امداد اگر تم یہ کھلاؤنا عمل نہیں کر سکتی تو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم آشہ تم سے لاکھوں گنا بہتر ہے اتنا سنتے ہی اور او خاموش ہو گئی لیکن حضرت ابو ارنساری رضی اللہ تعالیٰ ہو کا یہ کردار یہ طریقہ کہ آشہ کے متعلق منافقین میں اسی بکواس کر رہی نہیں اور اس طرح سے افواہیں اڑا رہے ہیں لیکن حضرت ابو ایوب ساری رضی اللہ تعالیٰ اور نہ تو خاموشی کی اختیار کی ہے اور نہ اس کی تصدیق کیا بلکہ جھس لایا اس کو اور آپ بالکل یہ بات جھوٹی ہے عائشہ پاک ہے اور عائشہ پر یہ الزام اور تہمت کرا کی ہے اللہ رب العالمین کو اس قدر ابو ایوب ساری رضی اللہ تعالیٰ کا رولا رت نلو منو نو می کو اگر ایسی باتیں پھیلائی گئی اور مومنوں کے مطابق ایک مومنہ وہ بھی رسول کی بھی نہیں سر کی جیسی ہے اس کے مطابق ایسی بات اڑائی گئی تو مومنوں کا کام وہی تھا جو ابو ایوب اللہ تعالیٰ نے کیا مومنوں کو چاہیے تھا کہ اپنے مطابق اچھا گمار رکھتے اور عائشہ کے متعلق اچھا کمار رکھتے اور کہتے ہوا بہتان ہے نبی کی بیوی سدید کی بیٹی اس تمام برائی سے پاک ہے میرے بھائی اور آپ کے تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بہترین اسم کا ایک نمونا اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ جب بھی آپ کے سامنے کسی مسلمان بھائی کے متعلق کوئی اس کی توہید اور اس کی گہستی کی بات کی جائے اور سنے سنائی باتوں میں آ اس کے مطابق کوئی کسی برائی کا تذکرہ کیا جائے تو ہم سب کا کام یہ ہے کہ صبح نہ کہا تھا بوتا سنا دے نہیں بھائی آپ کے برا عمل نہیں کر سکتے تو وہ انسان بڑا نیک ہے اس کے مطابق کا تصور نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سے اسی سورج نور کی آج نمبر سترہ کے اندر آ کے اللہ تعالیٰ شاہ سناتے وروارے تو موہو ور ادارے تو موہو جب تمہیں اس قسم کی باتیں سنائی پڑی ایک خاص اور عورت ایک عفیقہ ایک مومنا جو نبی کی بیوی ہوتی ہو جس کے بارے میں فلاس صاحب موجود ہو تو اللہ تعالیٰ بھی حاضر ہو رہی ہو نبی پر ایسی عورت کے مطابق تصور نہیں کیا جا سکتا اللہ نے ساتھ فرمایا ہمیشہ مومنوں کو یہی چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی بات آئے تو تمہیں سبحان کا حرا بہت عبید اللہ کے ساتھ پاس ہے یہی مومن انسان پر بہتان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالان عنہ آپ اگر جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالان ہو سات فرماتے ہیں ارے روز واپ رکھو ادا سمے بلا سب تم کن مدن بل جب تم کسی مومن کے مطابق کوئی افواہ سنو کوئی بات سنو کہ ہاں فلاں نوازی فلاں داری یہ موبن اور فلاں فنرایا فلاں موبین ہے اس نے یہ کام کیا ہے اور اس نے یہ برائیاں کی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالان کہتے ہیں یاد رکھو جس کی امانت جس کی دیانت جس کا تقوہ اس کا پہ, جس کی پرہیزاری جس کی دینداری مشہور ہو اس کے مطابق اگر کوئی بات تم سنتے ہو تو کوشش کرو کہ اس بات کو اچھے مفہوم پر محبود کرو اور اس سے کوئی بڑا پھر ہوگئے ہو سکتا ہے پورا پہلو بھی ہو اور اچھا پہلو بھی اس کا ہو کھد خدا, خدا کے بندہ کے واسطے اس پورے پہلو کو چھوڑ کر کے معافی کے مطابق جو بات آئی ہے یا اس سے جو چیز سازت ہوئی ہے اس کو کسی اچھے پہلو پر محبوب کرو اللہ حسن ہمیں یاد آیا شہید بحال کی روایت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکرتی فرمائے صحیح بخاری کی روایت آج ہمارے ہماری زندگی مفقود ہو گئی ہمارے متعلق یا اس مسجد کے امام کے متعلق یا اس مسجد میں کسی زمیندار کے متعلق اگر کوئی یہ بات کہہ دے بھائی فلاح کو یہ کام کیا ہے ہم پھر نہیں سوچیں کہ اس سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں پھر بھائی ہاں کیا حلام اللہ کے بارے میں فلاں اردا کے بارے میں سنا اللہ نہیں ہاں اس نے احساس کیا ہے اس نے سب کو اور بتایا اس نے چیز کو اور بتایا اللہ اکبر اس کو طرح دیکھو نبی کی اس طریقے کی طرح دیکھو حضرت ایشارے سرار دیکھا ایک شخص کو وہ چوری کر رہا ہے اللہ اکبر حضرت نے دیکھا کہ چوری کر رہا ہے حضرت عیدارے قاسم نے اس کو پکڑا کا چوری کرتا ہے کا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کیا اللہ بہتر کسی کو بات کو کسی اچھے سے سوچنے کا انداز وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کیا حضرت عیسیٰ کا خان نبی اللہ کہتے نہیں تم نے چوری کی کل اللہ کی قسم کا کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی حضرت عیسیٰ کا سامان کیا کہتے ہیں بھائی تم قسم کھا رہے ہو مومن ہیں تو میرا کار تم سچے ہو میری نگاہوں کو دھوکا ہو گیا اس سے بڑی عبرت اور نصیحت نہیں ہو سکتا ہے تم سچے ہو میری نگاہوں کو مبارکہ ہو گیا ہو سکتا ہے کہ تم تمہار شریف سے گزر رہے تھے یا کسی چیز پر چلتے یا تمہارا ہاتھ لگ گیا اور میری نگاہ نے سمجھا کہ تم چوری کر رہے ہو تم قدم کھاتے ہو مومن ہو تو میں اپنی بات واپس لیتا ہوں اور کہتا ہوں تم سچے ہو میری نگاہوں کو میری نگاہوں نے درد دیکھا اللہ بہت بر ایک مومن کے مکان ایک مومن کی عزت کو بچانے کے لیے اس کے وکار کو محفوظ رکھنے کے لیے اس قدر ہمیں اسلامی تعلیمات دی جاتی ہے حضرت علی نبی تعلیم اللہ تعالیٰ ہو کہتے رکھو ادا اور عیسا بل منہ میرے مور کرنے ایسا رکھن جب بھی تم سمجھتے ہو تمہارے محلے میں کوئی مسلمان بھائی ہے کوئی مومن ہے فضاہر اس کے آماد درست ہیں اے فراہ فضاہر اس کا شکار درست ہے دینداری ہے امانت ہے دہانت ہے اور شریف انسان ہے اگر اس کے مطابق لوگ کچھ بات کہنے لگے تو فلاں ماننا اس کے مطابق کوئی بات تم نہیں سننا اللہ ہم تو کہتے ہیں ہم قریت قریط کر کے نکالیں گے نندا کر دیں گے ہم کیا کہتے ہیں زیادہ بات کرو گے تو ابھی تو یہ ہے کہ اتنا ہم اچنا ادھیڑے تم کو نکلے چھوڑے گا لاحت ہو گئے ہیں اے وہ یاد رکھو جس کا جس کی امانت جس کی دیانت جس کی سچائی جس کی دینداری اور جس کی پرہیزگاری مسلم ہو بغیر نیک نظر آ رہا ہے شکل سے صورت سے گفتار سے کردار سے آماد سے جو صحیح نظر آ رہا ہے اگر کبھی اس کے مطابق کوئی کچھ لوگ اے کچھ برائی بیان کرنے لگے تو امیر المومنی سلا سس تسمعنا ہرگز نہیں سننا لوگوں کی کو. کیوں تداہر وہ اچھا نظر آ رہا ہے تو ارجا اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو یہی نظریہ نصیب فرمائے امیر المومنین ہیں طالب ہیں جنتی جنت کی بشہرت کی گئی ہے اور حضرت علی انہوں دیتے ہیں جن کے مطابق میرے سا صاحب فرماتے ہیں میرے صحابہ میں تین قسمیں کے آتی ہیں جتنے صحابہ ہیں سب جنت کے طلفدار ہیں سب جنت کے استاد ہیں لیکن تین صحابی ہیں کہ جنت ان کی پستاد ہے ان میں حضرت علی نبی طالم رضی اللہ تعالیٰ عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبردار اس کے, اس کے اسے بدنام کرنے کے لیے اگر کچھ باتیں بنائی جائیں افواہ اڑائی جائیں اس کے متعلق کوئی غلط کردار یا غلط بات چیت غلط بات پھیلائی جائے تو خبردار لوگوں کے افواہوں کو نہیں سننا ہم ہے اس کو اچھا دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو ساحل سے بھی اچھا ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تو ہیلطی فرمائیے اور اگر کبھی ایسی کوئی حرکت ہو جائے ایک, ایک مومن کے مطابق ایک مسلمان کے مطابق اگر کوئی غلط کرے اور اس کے مطابق کسی برائی کو عام کیا جا رہا ہو تو نبی رہے کی ہدایت طرح سنو آپ رسا فرماتے ہیں کفا دل ما کر اگر کسی مومن کے متعلق کوئی بات سنتے ہیں تو اس کی تصدیق نہ اس کو عام نہ کریں لوگوں سے بیام نہ کریں بلکہ اس کی تحقیق نہ رہیں حقیقت معلوم کریں شاعر فرماتے ہیں کپڑا مر کا دِی وقت ایسے سب لینا سمیا آدمی کے نمبر جھوٹا پڑنے کے لیے جھوٹا رہی بلکہ نمبر جھوٹا برنے کے لیے یہی اپنی بات کرتی ہے کہ جو لوگوں سے سنتا ہے پیروں سے بیان کر دیا کرتا ہے ایسا نہ ہو کہ سامنے والے نے جھوٹ بولا جھوٹ بول کر کے تو نکل گیا اور اس کی جھوٹ کو پھیلانے والے آپ بن جائیں گے کل لینا سامیا ایک انسان کے جھوٹے بننے کے لیے یہی کافی ہے ہر بات جو سنتا ہے خباشی میں اختیار کرتا تحقیق نہیں کرتا بلکہ اس کو لوگوں میں چرچا کرنا چاہتا ہے اور دوسری روایت سے آپ نے ساتھ سمایا برے آدمی کے گنہ گار ہونے کے لیے برے ہونے کے لیے اللہ تعالی کا مجرم بننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ الحد کے سب کلے بات جس کے مطابق کوئی بات سنتا ہے اس بات کو لوگوں میں فکر کرتا پھر ہے اور عام کرتا پھر ہے اسلام نے مومنوں کے مطابق کوئی غلط بات سنے گا آپ تو صلی اللہ رسول وسلم نے اس کو دوسروں سے فکر کرنے کی بھی اجازت آپ کو نہیں دیا ہے مجل تو ہے جس نے جھوٹ بولا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے مجلب آپ ہیں جو آپ لوگوں سے اس بات کو پھیلا رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فرمائے آپ میں دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے احترام اور مقام و مرتبہ کو پہچاننے کی توفیق گرتے فرمائے ابروں کو لہٰذا کروں گا ہم انکل بیمہ رہی سبحان کروا اما الحمد للہ وبفا وسلم اسطفہ امباب یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ محرم کا مہینہ ہے اور یہ آصورے کا دن بالکل قریب ہے اس نام میں آصورے کی بڑی خبیلت بیان کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ہیں یہ مقدس دن خیر و برکت والا دن شکر اداری کا دن نبی فرماتے ہیں افضل السرا کے باد محرودہ فرد نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کے تحج کی نماز ہوتی ہے وہ افضل السیام باد سیام رمضان سیام الشہر اللہ المحرم اور آپ نے ساتھ ماہ رمضان کے روبے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ محرم کا مہینہ یعنی آشورے کا روزہ ہوا کرتا ہے آشورہ کہتے ہیں دس محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آشورے کے روزے کی کیا فضیلت ہے تو آپ احساس سمایا تو کب پھر میں سے دیا جو انسان آشورے کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں اس دل کو اہمیت اور اس کی قدر کی قیمت سمجھتے ہوئے آسورے کا رودا رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورے کا رودا رکھا جب آپ ہجرت کر کے مدینے شبہ پہنچے مدینے ششبہ پہنچے تو آپ کے ساتھ یہودی رودا رکھتے ہیں آپ نے یہودی سے پوچھا یا ما شرع یہود ماں یوم رہو اے یہودیوں طرح بتاؤ یہ کون سا دن ہے جو تم رودا رکھتے ہو یہودی نے کہا یوم عظیم آپ کو پتا نہیں یہ آج مقدس دن ہے یہ آج سورے کا دن ہے یوم اللہ یہ وہ مقدس دن ہے پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے موسا اور ان کے ساتھیوں کو نجات دیا تھا وکرہ کر پھر آؤنا وکاؤنا پھر آس کی قوم کو فرد کیا تھا خسام موسا شکر موسا رحم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روبا رکھا تھا سارا ہر نسو اس لیے ہم لوگ بھی آشورے کا روبا رکھتے ہیں نبی رہ سرا سامنے ساتھ میں آئے رہے سن فنانو آپ کو بھی موسم ہو اگر اوشا رہے پر اتنا میں تم آج سوریہ کا روزہ رکھتے ہو تو تم یہ زیادہ موسار کے پیر کے ہم ہیں آج نے روزہ رکھا اور لوگوں کو رودا رکھنے کا حکم دیا اس طرح سے آج کا روگا بڑا خیروں کا کٹوارا سمجھ لیا گیا حا نبی عرحرات حرم تھا آخری سال تھا دنیا میں چلے دنیا گئے تو لوگوں نے کہا جا رسول اللہ ہم لوگ بھی رکھتے ہیں یہودی بھی رکھتے ہیں اس سے مشاغرت لالیم آتی ہے آپ نے ساتھ رمایا لین اس منتھ کوئی بات نہیں اگر ہم آئندہ سال دنتا رہیں گے تو آسوریہ ہم نو ہررم کا بھی روا رکھیں گے اس لیے اور ابھی محرم آنے کے پہلے پہلے نبی علیہ دنیا سے سفر کر دے اس لیے میرے بھائیوں بہتر یہ کہ آج سوریہ کا روزہ رکھا جائے اور اس کے ساتھ نو کا بھی ملا دیا جائے تاکہ کی مخالفت بھی ہو جائے اور سنت پر عمل ہو اور گناہوں کے مسجد کا مستحق بھی بن جائیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نہیں بنائے بابر بنائے موہد اور متبر سنت بنائے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو بیمار شکایت الیہ کا فرمان جو مطلوب سے کرتا کو اناから دے جو پریشان حال ہیں رہا تارا ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اس دنیا میں جہاں میں مسلمان ہیں ان تمام قطماء ان بھائیوں کی مدد فرما ان کے تمام مشکلات کو آسان کر دے ان میں ہر آدمی جو بے روزگار ہو ان کو روٹی روٹی لگا دے اور ان کی تمام مشکلات کو دور کر کے ہر کس کی لیے اور ہر کس کے خیر و برکت سے اللہ تعالی نوازے اور مسلمانوں سے دل ناتا اور صوابے کو وفا کر کے اے عالم موجودو قوة طاقتنا في فرماء اللهم اكرل الامنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إقاد الله رحمكم الله إما الله يأمر بالأدل والحسان وإيتاء للقربة ويناني فهشاء والمنتر والبتر يعدكم لعلكم تذكرون وذكروا الله يذكركم والروح يستجب لكم ونذكر الله تعالى أكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على السلام